رجیم بسم اللہ رحیم الحمد للّہ الرّحمن الرحیم و سلاۃ علی سید المشری امام المتقین خواتم سید نب و مولانا محمد و اصحاب ایک بڑی خاص خصوصیت ہے ہمارے دین میں عبادات کے حوالے سے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں چاہے وہ فرائض ہیں چاہے وہ واجبات ہیں چاہے وہ مستحبات ہیں یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں چاہے اذکار کی صورت میں ہیں چاہے نماز نوافل قرآن پڑھنا روزہ رکھنا کسی بھی صورت میں ان سب کے دو پہلو ہیں ایک ان کا پہلو جو ہے وہ شرعی پہلو ہے ظاہری پہلو ہے اور ایک ان کا روحانی پہلو ہے باطنی پہلو ہے اور یہ جو باطنی پہلو ہے یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ روحانی ثمرات ایسے بھی ہیں جو قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں ہیں لیکن بزرگان دین علیہ الرحمہ اور آئمہ کرام علیہ الرحمہ کے تجربات سے ان کو اخذ کیا گیا ہے تو جو چیزیں تجربات سے اخذ کی گئی ہیں ان کو ہم حجت تو نہیں سمجھتے لیکن بیان ضرور کرتے ہیں تاکہ اس سے تحریک پیدا ہو اور مسلمان جو ہیں وہ عبادت جب کریں تو اصل روحانی سمرات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں سب سے واضح مثال جو ہے اس کی وہ نماز ہے دین ہمارا بڑا واضح طور پہ ہمیں کہتا ہے کہ جو نماز ہے وہ ہمیں فواہشات سے روکتی ہے بے حیائی سے روکتی ہے فحاشی سے روکتی ہے اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں ہمیں بے تحاشا ایسے لوگ ملیں گے جو خالی پانچ چھوڑ کے سات سات قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اشراک بھی پڑھ رہے ہیں چاشت بھی پڑھ رہے ہیں سلاد حفظ الایمان بھی پڑھ رہے ہیں نوافل کی کثرت بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے مزاج سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو ان کی نماز نے ان کو خواہشات سے روکا ہے نہ ان کی نماز نے ان کو بے حیائی سے روکا ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو نماز کا ظاہری پہلو تھا وہ تو بالکل ٹھیک مکمل ہوا ہے جو شرعی پہلو تھا وہ تو بالکل ٹھیک مکمل ہوا ہے نماز باقاعدگی زیادہ ہوئی ہے لیکن اس کے روحانی حاصل نہیں ہو. ہم نے رمضان شریف میں تیس یا انتیس روزے رکھے کیا ان 29 روزوں کے بعد تزکیہ نفس ہوا یا نہیں ہوا یا ہمارا نفس بعد میں اور زیادہ مضبوط ہو کر اور زیادہ شیطانی ہو کر اوپر کر آیا اب اگر ہمارا نفس جو ہے وہ اور زیادہ شیطانی اوپر کر سامنے آیا ہے تو اس کا مطلب رمضان شریف تھی جو شرعی اور ظاہری پہلی تھے وہ تو پورے ہو گئے لیکن روحانی سمرات حاصل نہیں تھے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا مقصد دنیادی طور پر تذکیہ ہے باطن کی صفائی ہے ہمارے اندر سے جو گندگی ہے جو کسافت ہے اس کا ختم ہونا ہے اس کی جگہ لطافت پیدا ہونا ہے قربِ الہی پیدا ہونا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ ہماری رغبت کا بڑھنا ہے اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن روحانی سمرات ہمیں حاصل نہیں ہو رہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی گزرے ہیں اسی طرح حضرت بہلول دانا رحمتہ اللہ علیہ تھوڑے سے مجذوب قسم کے اللہ کے ولی تھے الرشید کے زمانے کی بات ہے ہمارے یہاں یہ بھی بہت ظلم ہوتا ہے کہ ہمارے ممبروں پہ بیٹھ کے ہمارے علماء اکرام اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ہمارے اولیاء کے جب کس سے بیان کرتے ہیں تو ان کا علمی مرتبہ بیان نہیں کرتے مکتبہ فکر گیارہویں کرتا ہے ان سے پوچھے کہ بھائی ان کی علمی مقام کیا تھا کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ علم الحدیث کے اور علم الفکر کے عظیم مجت تھے تو یہ جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں یہ خالی وہ وظیفے کر کے بلی بن گئے انہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کے پاس قرآن کا علم تھا ان کے پاس حدیث کا علم تھا ان کے پاس فکر کا علم تھا ان کے پاس اخلاق اور آداب کا علم تھا ان کے پاس عقیدے حافی رحمتہ اللہ علیہ جیسی شخصیت یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ چونکہ مجہوبیت تھوڑی سی غالب ہو گئے تو علم کی طرف سے تھوڑا سا غافل ہو گئے غفلت ہو گئے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جہاں مجزوبیت میں یہ وہ فرائض ایسی کو غفلت نہیں. تو رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین ہے اللہ کے بنی ہے بہت عظیم قسم کے وہ لوگوں کے پیر و مشد ہیں اور بہل و کے درمیان کہا جاتا ہے کہ دونوں کی ملاقات دانا ہم نے کہا کہ بہلول وہ مضحبیت کی طرف مائے تھے تو اس کے حقیقی میں وہ فنائیت اختیار کر گئے تھے تو ایک بار کہا جاتا ہے کہ شیخ جمید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ جو وہ سفر کے ارادے سے روانہ ہوئے تو شیخ کے کچھ مرید ان کے ساتھ تھے شیخ نے مریدوں سے کہا کہ تم لوگوں کو بہلول جو ہے اس کا حل معلوم ہے لوگوں نے کہا کہ جناب تو دیوانہ ہے آپ اس سے مل کے کی کیا کریں گے کیونکہ جو مجزویت میں ہوتا وہ ہے وہ بظاہر دیوانہ نہیں بہلول کو تلاش کرو مجھے اس سے کام ہے مریدوں نے ان کے حکم پہ تلاش کیا اور ایک صحرا میں دیکھا کہ ہے۔ شیخ کو اپنے ساتھ لے کے وہاں گئے تو شیخ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بہلول صحرا میں کھلے صحرا میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کے آرام سے لیٹے ہوئے ہمیں تکیوں پہ نیل نہیں لی آتی آگلے سہرہ میں ایٹوں پہ بھی آرام سے لیٹ جاتے تھے اب شیخ نے سلام کیا بحلول نے جواب دیا اور کہا تم کون ہو شیخ نے کہا میں جنید ہوں تو انہوں نے کہا اچھا ابو القاسم تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بڑی بزرگوں کی باتیں سکھا تھے انہوں نے کہا جناب میں کوشش تو کرتا ہوں انہوں نے کہا اچھا تو تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ تو آتا ہی ہوگا ان کا جی جناب بالکل آتا ہے ان کا جی بتاؤ ان کا جناب کیوں نہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں اپنے سامنے رکھی ہوئی چیز کھاتا ہوں چھوٹے چھوٹے نیوالے بناتا ہوں آہستہ آہستہ چباتا ہوں دوسروں کے نوالوں پہ نظر نہیں رکھتا ہوں کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا اللہ حضر. استین جواب مجھے اپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اپ جو دوست بیٹھے ہیں اپ کو لگا ہوگا کہ کیا سچا اور صحیح مکمل جواب ہے۔ پھر آگے یہ بھی کہا کہ جو لقمہ کھاتا ہوں ہر لقمے کے ساتھ میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دوتا ہوں، فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دوتا ہوں۔ بہلول کھڑے ہوئے جنید کی طرف اپنا دامن جھاڑا اور کہا تم انسانوں کو پیر مرشد بنے ہو۔ حال یہ تمہیں کھانے پینے کا طریقہ تک نہیں آتا؟ اللہ حلبر. جو ہم نے آپ سے کہا تھا یہ شخص دیوانہ ہے تو انہوں نے کہا کہ دیوانہ ہے مگر یہ کام کے لیے بڑا ہوشیار ہے ہوشیاروں کے بھی کام کاٹ جاتا ہے اتنا ہوشیار ہے اس سے سچی بات سننی چاہیے اور اس کے پیچھے چلتے ہیں مجھے اس سے کام ہے بہلول پھر ایک میں جا کے بیٹھ گئے شیخ بغدادی پھر پہنچ گئے رحمت اللہ علیہ انہوں نے پھر پوچھا کون ہو میں شیخ بغدادی جو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا اللہ بہلول نے کہا چلو کھانا کھانے کے اہداف سے تو تم واقف نہیں ہو گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے تمہیں شیخ نے کہا ہاں جی جانتا ہو تو ان کا بتاؤ کس طرح بات کرتے ہیں ان کا میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں بے موقع نہیں بولتا بے حساب نہیں بولتا سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے اس کے مطابق بولتا ہوں خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی طرف توجہ دلاتا ہوں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں اور باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے جو ہیں وہ سب میں نظر میں رکھتا ہوں اور بھی کچھ باتیں کی ہیں آپ نے بہلول کا لو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہو اس کے بعد پھر ان کے پیچھے گئے بہلول نے مڑ کے دیکھا کہا کھانا کھانا تمہیں آتا نہیں ہے بات کرنی تمہیں آتی نہیں ہے سونے کا طریقہ آتا ہے ان کا جی جناب معلوم ہے ان کا اچھا کس طرح سوتے हो उसके बात फिर उनके पीछे جناب عشاء کی نماز درود و ہوتا پتا چلا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا دامن پکڑ لیا کہ جناب میں نہیں جانتا اب آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ سکھا دیں تو کچھ دیر خاموشی رہی اور بہلول دانا نے کہا جتنی بھی تم نے باتیں کی ہیں یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ بعد کی چیزیں ہیں اصل بات میں تمہیں بتاتا ہوں. کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے روزی حالات کی ہونی چاہیے غذا میں اگر حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو تم نے جتنے آداب بیان کیے ہیں ان کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دل روشن نہیں ہوگا تاریخ ہی ہو جائے گا انہوں نے کہا جناب شیخ بغدادی نے کا جزاک اللہ پھر بہلول نے گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے دل کا پاک ہونا چاہیے نیت کا صاف ہونا چاہیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو بات کہی جائے وہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو اگر کوئی غرض اپنی یا دنیاوی مطلب یا فضول بات ہوگی تو الفاظ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں وہ الفاظ تمہارے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے اس لیے ایسے کلام سے بہتر ہے خاموشی اختیار پر پھر کہنے لگے سونے کے مطالق جو تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہیں اصل بات ہے تم سونے لگو تمہارا دل جو ہے وہ بغض سے اور کینہ سے اور حسد سے خالی ہونا چاہیے سونے سے بہت تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت دل سے نکال کر سو اور نیند کے آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہو بہلول نے بات ختم کی جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بھوسا دیا ان کے لیے دعا کی شیخ جنید بغدادی احمد اللہ علیہ کے مرید جو ہیں وہ حیران رہ گئے یہ دیکھ کے کہ ہمارا پیر و مرشد جو اس مرتبے کا عالم دین ہے وہ ایک مجذوب کے ہاتھ چنتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا انہیں اندازہ ہوا کہ ہر شخص کا ایک اپنا مقام ہے وہ اپنے مقام کے مطابق وہ بات کرتا ہے اپنے مقام کے مطابق ہی وہ تربیت کرتا ہے یہ جو ساری باتیں ہیں دیکھیں اگر روزی حلال کی نہیں ہے آپ بسم اللہ پڑھ لیں آپ سامنے سے کھا لیں آپ چھوٹے نوالے کر لیں آپ ہر والے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں تو حرام ہی ہے حرام کھایا حرام کھایا حرام کھانا بسم اللہ پڑھ لینے سے حرام حلال تو نہیں ہو جائے گا میں جب بیچلر ماسٹر کرنے باہر گیا تو مجھے وہاں پہ جو پاکستانی ہمارے تھے انہوں نے کہا میں نے, نے کہا جی مجھے حلال کھانا ہے مجھے کہنے لگے کہ مرغی حلال ہے نا بسم اللہ رڑھ کے کھا لو اللہ میں نے کہا بھائی ہم مسلمان ہیں زبیہ تو ہونا چاہیے قرآن پڑھ لیں حرام حرام رہے گا حرام حلال نہیں ہونے لگا یہ جو روحانی سمرات کی بات ہو رہی ہے نا اس میں آداب دو طرح کے ہیں کچھ کچھ نتیجے ہیں جو بعد میں حاصل ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پہلے کرنی پڑتی ہیں ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی بے حیائی سے اور فحاشی سے اس لیے کہ ہماری نماز نماز نہیں ہے شرعی تقاضہ پورا ہو رہا ہے کشور کرامت ہم تسلیم کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ قصہ مشہور ہے ایک اللہ کے ولی کا ادھر قریبی کے ایک علاقے کے ہیں میرے شاگرد تھے انہوں نے مجھے سنایا ان کی نانی انہوں نے اللہ کے ولی کی بیٹی ہے انہوں نے اپنی نانی سے سنا یعنی میرے اور ان کے درمیان دو واسطے ہیں صنعت صحیح ثابت ہو گئی علامہ صاحب نے شکایت یہ کی کہ آپ نماز ہمارے ساتھ جماعت میں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا جی چلنے ٹھیک ہے اگلی جو نماز ہے وہ میں آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھوں گا آگے وزوکیات جماعت میں کھڑے ہو گئے وہ آدھی نماز کے بعد انہوں نے پیچھے کھڑے تھے جماعت توڑی اور پیچھے ایک طرف جا کے اللہ سے نماز پڑھنی شروع کر دی علامہ صاحب فائر کرا کے پہنچ گئے کہ جناب یہ آپ نے کیا کام کیا؟ جماعت توڑ کے علیحدہ پڑھ لی انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں نے نیت کی تھی جی پیچھے معاف ایک رکت گزری تو اچانک تمہارا خیال اپنی بھینس کی طرف چلا گیا اور تمہیں خیال آیا کہ میری بھینس جو ہے وہ کھیتوں کی طرف بھاگ چلی ہے تو تم خیالوں میں بھینس کے پیچھے بھاگے تو میں نے نیت کی تھی کہ پیچھے اس امام کے تو تم کے پیچھے بھاگے تو میں تمہارے پیچھے میں نے نماز توڑ دی اور نماز اس طرح کے قصے ہمیں بزرگوں سے ملتے ہیں ہم اس کو حجت نہیں بناتے کیوں کہ ہمارا آپ کا کشف کا یہ درجہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا جو امام ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور شرم اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں صرف بات سمجھانے کے لیے ایک بات کہیے ہم وضو کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہوگا دس بندے وضو کر رہے ہیں ایک صاحب آتے ہیں ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں السلام علیکم جناب آپ وزو کرتے کرتے جناب کی حال ہے وہ جناب ٹھیک ہے الحمد للہ بات بچے ٹھیک نے ہاں جی الحمد للہ وزو کر رہے ہو بات بچوں کا حال پوچھ لیں اب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اکثر اوقات کوشش کرتا ہوں میں کسی ایسے وقت کی وضو کروں اکیلا کرنے جاتا ہوں اچانک طالب علم جی وعلیکم السلام سلام کا جواب دینا واجب ہے چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے پھر وہ حال احوال شروع ہو جاتا ہے اب میں وضو کروں یا میں حال حوال پیش کروں وزو ہم نے توجہ سے کیا نہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں ہمیں پتہ نہیں کیا کیا یاد رہا کاروبار ہے تو کاروبار یاد آ رہا ہوتا ہے امتحان ہو رہا ہے تو طالب علم ہے تو ہمیں یاد آ رہا ہوتا ہے یار آج کا پیپر بڑا سخت ہے یار پتا نہیں پیاری صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ایسے تو نماز نہیں ہوتی اس کے روحانی ثمرات حاصل نہیں ہوں گے آپ کو روحانی سیمراد کب حاصل ہوں گے جب وضو وضو کی طرح ہو نماز نماز کی طرح ہو تب حاصل ہوں گے روحانی سمراج تب وہ نماز ہمیں فہشی سے بھی روکے گی بے حیائی سے بھی روکے گی تو ابھی چونکہ حج ماشاءاللہ آ رہا ہے تو حج کے حوالے سے بھی شاہ بجی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی ہی کا ایک قصہ بیان کیا ہے شاہ ولی اللہ محدد دہلوی کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ہیں ہمارے بہت سے علماء ان پہ بڑے غلط قسم کی فتوے لگاتے ہیں آج بحث نہیں ہے ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے لیکن وہ غلط فہمیاں ہیں تو کہتے ہیں کہ جنید بغدادی اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا حج کے پاس آپ نے پوچھا حج کر لیا ان کا ہاں جی انہوں نے کہا کیا گھر سے رخصت ہوتے ہوئے تم نے اپنے ساتھ جڑے گناہوں کو رخصت کیا تھا ان کا نہیں تم گھر سے رخصت ہی نہیں ہوئے پھر کہ نکل کر, کر رہے تھے تو تم نے کیا حق اور کی کو منزل بھی طے کی نہیں ایسا تو نہیں ہوا کہنے کہ کہ پر پہنچ کر جب تم نے احرام باندھا تھا تو جو صفات بشری ہیں اور جو تمہارے اندر نفسانی معاملات ہیں ان سے جان چھڑا لی تھی نہیں چھڑائی تھی ان کو تم نے تو پھر احرام ہی نہیں باندھا رہے. اس یہ حج پہ گئے انہوں نے کئی بار ہم سے آگے کہا کہ جناب کیا حج پہ بیٹھ کے دنیاوی معاملات انوالو ہونا مناسب ہے نہیں مناسب کہ جی وہاں پہ چار بندے تاج کھیل رہے تھے مجھے بھی بلا رہے تھے تخل اللہ اب اپ یہاں سے جائیں ہمارے لوڈو بڑی کمال کی کھیل بچے کھیلا کرتے ہیں اپ لوڈو ایک ساتھ لے دیں گے یار وہاں مبور ہوں گا تو میں لوڈو کھیل لوں گا استغفر اللہ حج پہ جا رہے ہو یہ ابھی پکنگ کرنے جا رہے مینا میں رہنا تھا مینا میں رہ لیا ساری نمازیں پڑھنی تھیں ساری نمازیں پڑھی ذکر کار کرنا تھا کیا قرآن پڑھنا تھا پڑھا عرفات قیام کرنا تھا کیا مزدلفات رات کو رکے شیاطین کو کنکریاں ماری ماری اور پھر طباف میدا جو ہے وہ کیا ہاں جی کیا تو حج کا تقاضا تو رہو لیکن کیا یہ حج ہمیں حاجی حج کرنے واپسی با سے سی آر چھپا, چھپا کے لاتے تھے یہ حج کیا ہے ہم نے اصطفر اللہ تو روحانی ضمرات تو ہے ہی نہیں ہماری عبادتوں میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حالات اتنے برے کیوں ہیں کیوں نہ برے اللہ کی عبادت یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا شکر اس طرح کبھی نہیں کر سکتے جس طرح حق ہے میرے استاد محترم میرے شیخ پاک رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی دی ہوئی ادنا ترین نعمت کو اٹھا کے ہم ساری عمر سجدے میں پڑے شکر کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا الحمدللہ ہمارا بھی یہی ایمان ہے لیکن اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا اللہ خلوص کو دیکھتا ہے اللہ نیت کو دیکھتا ہے اگر ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کی عبادت اپنی کوشش کم از کم کر رہے ہیں کہ تل امکان اس طرح ہو جیسی ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ ہماری کوتا معاف ضرور کرے گا ہمارا ایمان ہے یہ ہمیں اس کے روحانی ثمرات مکمل نہ ہونے کے باوجود ادا کرے گا کہا جاتا ہے کہ ایک نان بائی نان بھائی جیسے آج کے یہ نان لگانے والے ہوتے ہیں چھٹی چھوٹی ہے یہ ہوٹل سڑک تو کافی روٹیاں پکتی ہیں نان پکتے ہیں ساتھ سالن پکتا ہے مسافر رکتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو پرانے زمانے میں جو میری عمر کے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم از کم جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کچھ سکے کھوٹے بھی ہوتے تھے اور کھوٹا سکا چلتا نہیں تھا جب دکاندار کو کھوٹا سکا دیتے تھے تو کہتا تھا کھوٹا سکا ہے یہ نہیں چاہیے مجھے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ وہ نان بھائی کو جب کھوٹا سکا دیتے تھے نا تو وہ کھوٹا سکا بھی شکریہ کر کے لے لیتا تھا اور رات کو پھر ایک ہی دفعہ عشاء کے بعد یا مغرب کا دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق سے جانتے ہوئے یہ کھوٹے ذکر لے لی ہیں ان کو میں نے ذلین نہیں کیا ان کو میں نے رد نہیں کیا ان کو میں نے غلط نہیں کہا ان کے ساتھ بدزبانی نہیں کی ان کے ساتھ بدکلامی نہیں کی یا اللہ میرے ایسی عمل کو قبول فرمالے اور میری وہ عبادت جو مجھے پتا ہے کہ ٹوٹی ٹوٹی ہے آدھی ہے یا اللہ اس کے صدقے میں میرے اس عمل کے وسیلے میں میری اس عبادت کو کامل کے طور پر قبول فرما تو کچھ پاس ہونا چاہیے اللہ کے درمیان میں کھڑے ہو کے کچھ مانگنے کے لیے چاہے تھوڑا سا وہ تھوڑا سا پیش کر کے بھی بندہ اگر کہ نہیں اللہ میں بڑا کمزور بندہ ہوں میں بڑا آجز بندہ ہوں میں اتنا ہی کر پایا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری جو بھی عبادت ہے جیسی بھی ہے اس کو قبول فرما اللہ سیدنا و خیری کر کے